ليعلم ان قد ابلغ رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کر دیں وہ اللہ غیب کے جاننے والے ہیں اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتے ہیں تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے کیا رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دیں کہ قیامت کب ہوگی اس کا علم مجھے نہیں بلکہ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا وقت قریب ہے یا دور ہے اور لمبی مدت کے بعد آنے والی ہے کہ ایک فائدہ اس آیت کریمہ میں دلیل ہے اس امر کی کہ اکثر جاہلوں میں جو مشہور ہے کہ رسول اللہ زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں وہ بالکل غلط ہے اس روایت کی کوئی اصل نہیں محض جھوٹ ہے اور بالکل بے اصل روایت ہے ہم نے تو اسے کسی کتاب میں نہیں پایا ہاں اس کے خلاف صاف ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے قائم ہونے کا وقت پوچھا جاتا تھا اور آپ اس کے معین وقت سے اپنی لا علمی ظاہر کرتے تھے عربی کی صورت میں جبرائی علیہ السلام نے بھی آ کر جب قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے صاف فرما دیا تھا کہ اس کا علم نہ پوچھنے والے کو ہے اور نہ اسے ہے جس سے پوچھا جاتا ہے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے نے بابا سے بلند آپ سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی رسول اللہ نے فرمایا وہ آئے گی ضرور اور بتا کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے کہا میرے پاس روزے نماز کی کثرت تو نہیں البتہ اللہ تعالیٰ و رسول کی محبت ہے آپ نے فرمایا پھر تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کسی حدیث سے اس قدر خوش نہیں ہوئے جتنا اس حدیث سے ہوئے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قیامت کا ٹھیک وقت آپ کو معلوم نہ تھا ابو میں کتاب الملاحم کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو کیا عجب ہے کہ آدھے دن تک کی مہلت دے دیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتے مگر رسولوں میں سے جسے چن لے اس کو مطلع کر دیتے ہیں جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا اللہ شاہ یعنی اللہ کے علم میں سے کسی چیز کو نہیں گھیر سکتے یعنی معلوم نہیں کر سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ انسانوں میں سے ہوں خواہ فرشتوں میں سے ہوں جسے جس اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں بتلا دیتے ہیں بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں پھر اس کی مزید تخصیص یہ ہوتی ہے کہ اس کے حفاظت اور ساتھ ہی اس علم کی اشاعت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس کے آس پاس ہر وقت نگہبان فرشتے مقرر رہتے ہیں لیا علماء کی ضمیر باز نے تو کہا ہے کہ نبی کی طرف ہے یعنی جبلی علیہ السلام کے آگے پیچھے چار چار فرشتے ہوتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین آ جائے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام صحیح طور پر مجھے پہنچا دیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ مرجا ضمیر کا اہل شرک ہے یعنی باری باری آنے والے فرشتے نبی اللہ کی حفاظت کرتے ہیں شیطان سے اور اس کی ضروریات یعنی اولاد سے تاکہ اہل شرک یعنی مشرقین جان لیں کہ رسولوں نے رسالت الٰہی ادا کر دی ہے یعنی رسولوں کے جھٹلانے والے بھی رسولوں کی رسالت کو جان لیں مگر اس قول میں ذرا نظر ہے یعقوب کی قرآت پیش کے ساتھ ہے یعنی لوگ جان لیں کہ رسولوں نے تبلیغ کر دی اور ممکن ہے کہ یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ جان لے یعنی وہ اپنے رسولوں کے اپنے فرشتے بھیج کر حفاظت کرتے ہیں تاکہ وہ رسالت ادا کر سکے اور وہی الہی محفوظ رہ سکیں اور اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے رسالت اللہ ادا کر دی ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا و میں جاََََ قبل طلََََََََََى كن طليّى الميّ ط رسول ممقبى يعنى جس قبلے پر اے آپ تھے اسے ہم نے صرف اس ليے مقرر کیا تھا کہ ہم رسول کے سچے تعبيداروں اور مرتدوں کو جان ليں ايک اور جگہ اللّہ نے فرمايا ولال الدين امن ينى اللہ تعالی ایمان والوں كو اور منافقوں كو برابر جان کر رہیں گے کہ مؤمن کون ہیں اور منافق کون ہیں اور بھی اس قسم کی آیتیں ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے جانتے ہیں لیکن اسے ظاہر کر کے بھی جان لیتے ہیں اسی لیے یہاں اس کے بعد ہی فرمایا کہ ہر چیز اور سب کی گنتی اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے سامعین الحمد للہ الجن کی تفسیر مکمل ہوئی